اوحید موسا اور ہم نے موسا علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی بے عبادی ان نقم متبعن رات میرے بندوں کو لے کر آپ نکلیں بے شک آپ کا پیچھا کیا جائے گا تو ان بنی اسرائیلیوں کی تعداد جو چھ لاکھ اور تیس ہزار ہے تقریباً انہیں لے کر آپ مصر سے روانہ ہو جائیں شام کی طرف عرسلہ فراؤن فل مدا اناشرین فورن فرعون نے شہروں میں لشکر جمع کرنے والے بھیجے اور کہا ان نہا لشیر زیمت ان قلیل بے شک یہ تھوڑی جماعت ہے یہ تھوڑے لوگ ہیں ان پر قابو پانا آسان ہے لہٰذا اے میرے فوجیوں ان کا پیچھا کرنا ہے تھوڑی دیر میں اس کی فوج جمع ہو گئی وہ لَنَا ہوم لنا فرون نے کہا اور بے شک یہ لوگ ہمیں جلاتے ہیں یعنی یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارے دل جلتے ہیں وہ ان لمیں اور بے شک ہم ضرور سب چوکنا ہیں ہوشیار ہیں انہیں ہم ضرور پکڑ لیں گے فع رج نہ ہوں جناتی وہ تقدیر اور اللہ کے فیصلے کو نہیں جانتے تھے پس ہم نے ان فرونیوں کو نکالا ان کے باغات سے اور ان کے چشموں میں سے اور یہ مصر سے نکل کر مسا علیہ السلام کی قوم کے پیچھے بھاگے وہ اور خزانوں سے نکالا خزانے بھی انہوں نے چھوڑ دیے وہ مقامن کریم اور علیشان جگہوں کو آرام دے جگہوں کو انہوں نے چھوڑ دیا کدا اسی طرح ہم نے انہیں ان چیزوں سے محروم کیا اور پھر وہ دریا میں جا کر غرق ہو گئے وہ او بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا فعت بو پس صبح کے وقت ان لوگوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا فلم پھر جب دونوں لشکروں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا انہیں یعنی آمنے سامنے آ لشکر مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے دیکھا تو فیرون کا لشکر بہت قریب ہے قلا اصحب موسا ان نال مدر علیہ السلام کے ساتھی بولے بے شک آج ہم پکڑ لیے گئے کیونکہ آگے سمندر ہے پیچھے فوج ہے کوئی بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اولا کل علیہ سلام نے فرمایا ہرگز نہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے سیاح ان قریب وہ میرے لیے راستہ کھول دے گا فاو حینا الى موسا پسند نے موسا علیہ السلام کی طرف وہی وہ فرمائی انسو کل باہر کہ آپ اپنے اسے سے سمندر کو مارے فن فلقا پس وہ سمندر پھٹ گیا اس میں بارہ راستے بن گئے فکانا کلو فرقن کت اوگین پودون پہاڑ کو کہتے ہیں اور ہر دیوار جو پانی کی بنی وہ عظیم پہاڑ کی طرح بلند ہو گئی تو پانی کی دیواریں بن گئی بیچ میں خشک راستہ بن گیا وہ از لفنا سمل اور ہم نے وہاں دوسروں کو قریب کر دیا فرآون بنی اسرائیل کے بالکل قریب پہنچ گیا اور ابھی وہ پکڑنا ہی چاہتا تھا کہ سمندر میں راستے بنیں اور بنی اسرائیل سمندر میں دوڑنے لگے فرعن تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا وہ جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں میں اگر اندر گیا تو تباہ ہو جاؤں گا لیکن تباہی اس کا مقدر تھی جبریل امین آئے اور آپ نے ایسا اپنا اختیار دکھایا کہ فرون کا گھوڑا فرون کے قابو میں نہ رہا اور وہ جبریل امین کے پیچھے دوڑنے لگا اور فیرون اپنے گھوڑے سمیت اس سمندر کے خوشک راستے میں آ گیا جب فیرون آیا تو پیچھے اس کی قوم آ گئی جب سب بیس سمندر میں آ گئے تو سمندر تھاٹے مارتا ہوا سمندر بن گیا وَأَن جَئِنَا مُوسَى اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی وَمَمَّعَهُ أَجْمَعِينَ اور جو ان کے ساتھ تھے سب کو ہم نے نجات دی ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِين دوسرے لوگوں کو کافروں کو غرق کر دیا انگلا بے شک اس واقعے میں ضرور نشانی ہے گناگاروں کے لیے کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے کہ وہ عبرت حاصل کرے کا نہ اکثر لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں وہ ان کا لہو العزیز اور اور بے شک آپ کا رب ضرور وہی غالب مہربان ہے